بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اقتربت الساعت و انشق القبر قیامت قریبہ پہنچی اور چاند شک ہو گیا وَإِنْ يَرَوْ آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ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 اور ان کو ایسے حالات سابقین پہنچ چکے ہیں جن میں عبرت ہے حکمت اور کامل دانائی کی کتاب بھی لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا فتولا عنہم يوم يدعو الى اللہ شعی تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو جس دن بلانے والا ان کو ایک ناخوش چیز کی طرف بلائے گا خوش انوری کا تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں محین یقا فیون یوم اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے قبلهم قوم نوح عبدنا مجنون ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تقسیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے اور انہیں ڈانٹا بھی فدعا ربہو انی بہو تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار علاحا میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے اب سما اب بس ہم نے زور کے مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَ الْمَاءُ عَلَىٰ اَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ اور زمین میں چشمیں جاری کر دیئے تو پانی ایک کام کے کیلئے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا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 تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِدْ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عذابی وَنُذُرُ آدھ نے بھی تقزیب کی تھی سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانہ کیسا ہوا انہا ارسلنا علیہم ریحاں سرسراں فی یوم نحس مستمر ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی تنزع الناس کئنہم اعجاد نخل قاعد وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں فکیف کان عذابی و نذور سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے کذبت ثمود بن نذور سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا فکال واحد بلا لی وسل اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے القی الذکر من بیننا بل هو کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے نہیں بلکہ بل اشر ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے اننا اے سوالے ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو وہ کلو شروع اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَافَ عَقَمْ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونچنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور درانا کیسا ہوا ان أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے والے کی سوخی اور ٹوٹی ہوئی اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے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 نالی کا نجزی منگ شکو اپنے فضل سے شکر کرنے والے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ولقد انذرهم بطشتنا اور لوت نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُغُ اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مستقل اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذابر ہوا فضو کو تو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو مدکر اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے ولاق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 کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے سیو ندو ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے بل و ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہے ان بے شک گناہ لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں علی اس روز مو کے بل دوزک میں گھسیٹے جائیں گے اب آگ کا مزہ چکھو انشئی کو ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے وما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 وہ کلو سغیر کبیر یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے ان جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے دملی یعنی پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بار میں